بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قل اوحی إلي ان استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بِرَبِّنَا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وان انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قران سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قران سنا ہے جو راہ راست سمجھاتا ہے ہم تو اس پر ایمان لا چکے اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے بے شک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اولاد یقیناً ہم میں سے بیوقفوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگا دی ہیں اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں لگائے بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھیجیں گے یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کریں گے سامعین اب انایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جنہوں نے بھی قرآن سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو اس واقعے کی اطلاع دو کہ جنہوں نے قرآن کریم سنا اسے سچا مانا اس پر ایمان لائے اور اس کے مکی بن گئے تو فرماتے ہیں کہ اے نبی تم کہو کہ میری طرف وہی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا اور اپنی قوم میں جا کر خبر کی کہ آج ہم نے عجیب و غریب کتاب سنی جو سچا اور نجات کا راستہ بتلاتی ہے ہم تو اسے مان چکے ناممکن ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں یہی مضمون ان آیتوں میں گزر چکا ہے وہ عید صرف نلیک سر احکاف آیت نمبر انتیس یعنی جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لوٹایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور اس کی تفصیر احادیث سے وہیں ہم بیان کر چکے ہیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں پھر یہ جنات اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ ہمارے رب کے کام قدرت اور امر بہت بلند و بالا بڑا ذیشان ذی عزت ہے اللہ کی نعمتیں قدرت اور مخلوق پر مہربانیاں بہت باوقعت ہیں اللہ کی جلالت و عظمت بلند پایا ہے اللہ کا جلال و اکرام بہت بڑھا چڑھا ہوا ہے اللہ کا ذکر بلند رتبہ ہے اللہ کی شان اعلی ہے ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ جد کہتے ہیں باپ کو اگر جنات کو یہ علم ہوتا کہ انسانوں میں جد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ نہ کہتے گو یہ قول سندن قوی ہے لیکن کلام بنتا نہیں اور کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ممکن ہے کہ اس میں کچھ کلام چھوٹ گیا ہو اللہ عالم پھر اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور برتر ہیں کہ اللہ کی بیوی ہو یا اللہ کی اولاد ہو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بیوقوف یعنی شیطان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت رکھتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے عام ہو یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی اولاد اور بیوی ثابت کرتا ہے بے عقل ہے جھوٹ بکتا ہے باطل عقیدہ رکھتا ہے اور ظالمانہ بات منہ سے نکالتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ ہم تو اسی خیال میں تھے کہ جنوں انس اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے لیکن قرآن سن کر معلوم ہوا کہ یہ دونوں جماعتیں رب العالمین پر تہمت رکھتی تھیں دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات اس عیب سے پاک ہے پھر کہتے ہیں کہ جنات کے زیادہ بہکنے کا سبب یہ ہوا کہ وہ دیکھتے تھے کہ جب کبھی انسان کسی جنگل یا ویرانے میں جاتے ہیں تو جنات کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں جیسے کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب کی عادت تھی کہ جب کسی پڑاؤ پر اترتے تو کہتے کہ اس جنگل کے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں اور سمجھتے تھے کہ ایسا کہہ لینے کے بعد تمام جنات کے شر سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں جس طرح کسی شہر میں جاتے تو وہاں کے بڑے رئیس کی پناہ لیتے کہ شہر کے اور دشمن لوگ انہیں ایزا نہ پہنچائے جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتے ہیں تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی اور انہوں نے اور بری طرح انسانوں کو ستانا شروع کیا اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جنات نے یہ حالت دیکھ کر انسانوں کو اور خوفزدہ کرنا شروع کیا اور انہیں طرح طرح سے ستانے لگے دراصل جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے جیسے کہ انسان جنوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہاں تک کہ جس جنگل بیابان میں انسان جا پہنچتا تھا تو وہاں سے جنات بھاگ کھڑے ہوتے تھے لیکن جب سے اہل شرک نے خود ان سے پناہ مانگنی شروع کی اور کہنے لگے کہ اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں اس سے کہ ہمیں یا ہماری اولاد و مال کو ضرر پہنچے اب جنہوں نے سمجھا کہ یہ تو خود ہم سے ڈرتے ہیں تو ان کی ضرورت اور بڑھ گئی اور اب انہوں نے طرح طرح سے ڈرانا ستانا اور چھیڑنا شروع کر دیا وہ گناہ میں خوف میں اور تغیانی میں اور سرکشی میں اور بڑھ گئے یہی بیان اس آیت میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اتری کہ بعض لوگ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے ایسا ممکن ہے کہ یہ بھیڑیا بن کر آنے والا بھی جن ہی ہو اور بکری کے بچے کو پکڑ لے گیا ہو اور چرواہے کی اس دہائی پر چھوڑ دیا ہو تاکہ چرواہے کو اور پھر اس کی بات سن کر اوروں کو اس بات کے یقین کامل ہو جائے کہ وہ جنات کی پناہ میں آ جانے سے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں اور پھر اس عقیدے کے باعث وہ اور گمراہ اور اللہ تعالیٰ کے دین سے خارج ہو جائیں و عالم یہ مسلمان جن اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے جنوں جس طرح تمہارا گمان تھا اسی طرح انسان بھی اس خیال میں تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہ بھیجیں گے